امیر الممنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے خطبہ نمبر ایک سو بیالیس میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبانہ نے اپنے رسولوں کو وہی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا اور انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی چنچے اللہ نے انہیں سچی زبانوں سے راہ حق کی طرف دعوت دی یوں تو اللہ مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بوچتا ہے اور لوگوں کے ان رازوں اور بھیدوں سے کہ جنہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں بے خبر نہیں پھر یہ حکم اور احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو آزما کر ظاہر کر دے کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے تاکہ سواب ان کی جزا اور عقاب ان کی بدعمالیوں کی پاداش ہو کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ را سکھوں نہ فل علم ہے نہ ہم چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور انہیں گرایا ہے اور ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا ہے اور انہیں دور کر دیا ہے ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی قسط زار سے ابھریں گے نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے آپ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور اقبا کو پیچھے ڈال دیا ہے صاف پانی چھوڑ دیا ہے اور گندا پانی پینے لگے ہیں گویا میں ان کے فاسق کو دیکھ رہا ہوں اور وہ برائیوں میں رہا اتنا کہ انہی برائیوں سے اسے محبت ہو گئی اور ان سے مانوس ہوا اور ان سے اتفاق کرتا رہا یہاں تک کہ انہی برائیوں میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے اور اسی رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی پھر یہ کہ وہ منہ سے کف دیتا ہوا مطالعہ دریا کی طرح آگے بڑھا بغیر اس کا کچھ خیال کیے کہ کس کو ڈبو رہا ہے اور بھوسے میں لگی ہوئی آگ کی طرح پھیلا بغیر اس کے کہ اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ کون سی چیزیں جلا رہا ہے کہاں ہیں ہدایت کے چراغوں سے روشن ہونے والی عقلیں اور کہاں ہیں تقوا کے روشن مینار کی طرف دیکھنے والی آنکھیں اور کہاں ہیں اللہ کے ہو جانے والے قلوب اور اس کی اطاعت پر جم جانے والے دل وہ تو مال دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اور مالے حرام پر جھگڑ رہے ہیں اور ان کے سامنے جنت اور دوزخ کے جھنڈے بلند ہیں لیکن انہوں نے جنت سے اپنے منہ موڑ لیے ہیں اور اپنے امال کی وجہ سے دوزخ کی طرف نکل پڑے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو بلایا تو یہ بھڑک اٹھے اور پیٹ پھیرا کر چل دیے اور شیطان نے ان کو دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لپک پڑے